اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنی میں شک نہ کرو اور ہم نے اسے بن اسرائیل کے لیے ہدایت کیا